اعوذ باللہ من بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الثالث نبی حریف رضی اللہ الله عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله آدم ونفق فيه روح رسول مرک فلی دی دیتی سوا دیتی پیدو کرو اللہ وقدم لسلام لرا قویت اولو قدرت روحا عطا ساہم آزم عل سلام پر توفیقان بکال رب ہو اللہ پک تو الحمد الحمدللہ اللہ یا آدم. یا آدم ادھم الہ و آدم سب دی وریا ملائک گنا, دی دی گنا. بیاوی اور السلام علیکم وقال السلام عليكم قال ديتك عليك السلام ورحمة الله ثم رجع الى ربي دين اورسيا دمره سلام رو پاسو طرف درادر خپل وقال اللهم فتوفرني هذه غير دا جده 12 تاول او دا نه تاول دا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا تهیا دا و, دا و رضا دو فقال له, فقال له, فقال له السلام دا و و حال کنا بی بار حال کے سر ایک رسینا سر ایک لو دی اللہ سینٹی ہوئی خدائی پکا ربھی سہ یمین ربی امیل مارکن بدو کرو سین سہیو دے بارہ مار کے مو مولا سہ فس کڑا سم بگ سوتہ اے دیرہاں کے جکیم دا خدای پاک روس کو جکیم دا اے بیمیتی لرا ویزن کیها آدمو وزرریتو اچنک سیغش آدم علیہ السلام آو ویزا اولادی آمی جکیم دا کنا پی اے بیمیتی دے اللہ پاکشے کنا فقال آدم علیہ السلامی جا اے رب ماہا اولائے او دی موربہ تا فکتی لسونکو میں اوپے ردو خدا فکتی کنا سارا اللہ پکڑا بھائی ہاری انسان کرو امر بلبانے بھی بشے کنا آزم علیہ سلام اولاد انسانوں بھی دادی امر میں لکھلا سو ہونا بچا بندے ہاتھی لکلی بچا بندے ساٹھ لیکلی ہوئی چا بنے سو نکلی ہوئی جا بندے ہزار لیکلی ہوئی جا بندے پانچ لی کلی ہوئی بچا تیمرہ لکلی بہاری امریکی قیمت ڈالر لکھا سو ہوا کلو انسان ہو بھائی آئی نہیں ہے فارض بهم رجلنا اچانک پدیشی سرایو اذ وہم یطرس عربی تولہنا بدیولنا جوت ملے لو خراب داسی ویری دی ربیศักداوی دا دادی دی ابن اذ وہم دیکھ یطرس عربی دیناو ہمارا زمانہ درم تیار اللہ تک توبہ جہاد ابن داؤد راہ توبہ جہید داؤد کرا داؤد علیہ السلام آ میری ذات بچائی دا وکن کتم جی جی تو رہو امرو ارب سر سروس کوم رہی کا کومر دے دوسے وہ بھی امر نا عمر بھی تو لوگ امرائی کا دا کارا اللہ کل تو لہو. ایدو کل سا. رضی سائی دستا. مو رابطے سے لوہا دای بہیرے انتا بیچ سرنگ دے خواصے ہتھ تیک دے کہ میں اب تا وذکا را خدائی کرب اس کر بہیرے انتا سرہ رسول مبارک وی لئی کہ سُمہ تکن اللہ دین اورستیا وستا گا ور کڑا خدائی پہ قدم علیہ السلام تے بجرات سے اس تا گا ور یہ گانا رہے گانا سر کوانا ہاں جی وکان آدم آدم ارے سلام عمر سر مطلب کول موت نو سو چالیس کولی نکڑی بھی کال نو سو چالیس مطلب کل موت رولا روح رو کال کوئی شو وقال له آدم ادم علیہ السلام کہ قد اجل تو سنا بیرہ دین تو کریے تو بو ہر بیرہ دین چھوے تو کہ کیند سپتھ غلام مختار و غلائے کنا قسمے مالیان تو سنا تین بتا والی کلسو عمر زر کولا کالا چھا خالا ملک الموت تو وچھ بالا اے دو تاگ کہ تو تو زر تو عمر نکل شو مت فرا سوالا تین دیکھنا انسان جڑا کنا اے تے مسابق دے نسیان ورتی کڑا انسان دا مسابق اچھا جی. دے نسیان کرلا اے نسیان ہتھ سرتاں لاگا کنا صاحب اج سے جی فجحلا فجحدت ذریتہ ہدی و جانکارا سی شو اولاد دے ندسے ونسیہ و ذوی ارولا ولا ونسیہ ذریتہ ہدی و غذائی نوی ارولا ولا اولاد دے تے اولاد دے صاحب بولا کلی کراسا ٹیمرا ویرا لے کن دے کنا سوا پلی کری بہت اسمابن تی رحمہ اللہ وان بنتی یزید قالت بنتی یزید صلی اللہ کے میرے سونے سے یرا جی جماعت قصد وراء وطید اور او یکمیز مند رسول مراک تیر فسلم علینا دیسلوم روچو رسول مراک کمیز مند کنا رسول مراک تو پردیش دیگن دا سلون دا ورچوائیس دا خطوصیات کی کنا رواہ وابد دوود بن مالی ودرمی رحمه اللہ وانتو فیل ابن عبی بن کام رحمه اللہ اندہو کانا یادی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فیل سے وہ وہروسو کہ آپ دلب میں امر سے فیل بزور پہ گنا سب وقتی آپ دلب میں امر سہو تو نہیں یو ایداغ نورہ انسو کے سواتے جمیرے سبولوڑی بزورتا لم یمر عبداللہ ابن عمر علی سقات ولا علی صاحب بیعت ولا مسکین ولا احق ولا علی عہد نوی تیرے نوی تیرے نوی تیرے عمر سے بالا سقات ہے نا تیرے پہ اغتی کندکانا سقات گونے سقات اغتی تیرے کندکانا سقات ہے جدا کیا پر زارے یو دی نیرا کیا کیا عمر سے والا والا صاح د پہ پ کے چتن د سودو ب د چری صنا قصول گا والا مکیین او د سرجر په غریب د والا آخر دجر په بنی وکان خو الله صله عليه یہ منگر سرں بے و لا د مر سے پ خریبے یہ پچ برنو ک پ رندو کے پ کا کہ متیج سامان ویا کا ہو کہ خاندار سامان ہوا خرچ ہو کہ غریب ہو کہ ر ہو سروں کو جو بچاؤ دس ہوگا رکھو کار تو بھائی توجے تو اب دلب نے امر یا امر عمر کا ریس کیا ناس وغیرہ رکھے یا وجہ سے آئی سو کے بے بولو تم بولا رہا دے سوکھ سر بے بس کو بزور سے چیری میں سسا روکی گانا نمبر چارے چہرے بے تو چہرے بولی کے, کے, کے گانا ولا تو مجھا نہ خدا رابی اکسینا جو مجدسوں کی خبری ہوتا ہے کہا رہے دیگے توفیل میلی دی یہ توفیل میلی دی کہ فقال علی عبداللہ عبداللہ ابن امر متویش یا عبدالبطن وہ گھڑ گڑی دا جا عبدالبطن تکیم گو کرنا دا توفیل کرنا دا گڑا یا اسکی گوشا را کرنا دی اخبالا گونے میرا سریکلی دا سرش روز بھی کرنا کہ رہا ہے جی ربی ولی تو خیر ذات میں روضہ تو خیر جس طرح دے گڑے منے دے وٹے گڑے دیوتا وی کہ او بابتر اے نہ مانے ہو میغو با سبو دریمی میں اجب السلامے دے پرد السلامے آں کہ ولے دا کیا کہو تو کرا جی خالق کی بھال کے مدد سلمی نہ ہو جائے لو میں مارا من لکینا ہو سلمی نہ رہی بیڑے چھاونی جی یہ قرار میدہ کثرت و مالک رحمتہ اللہ و علیہ والہ کی بھی سو میری ماں وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قالا ہم جابر سیویری عطا رجل اندریا صلی اللہ علیہ وسلم روہ رسل رسول برکۃ فقال بیاذ سریع الک برو جلالین فی حائتی ابلون کی دموكو کنا دوانی وہ شان دا اج کی تکلیف روکنا دا موتا اے دے وجود دے خزیرے دے محبوبو بخشے جلدا حاضر ہوں محبوبو بخشے اے پتہ نہیں تکلیف روکنا دے کا جو کوئی وا حاضر ہے تو وا بوکر نہ ہوندی کہ حاضر ہے تو وی گا بوکر نہ ہوندی کہ حاضر ہے حاضرانے دا وزیر دیر ہے اج صدا سب ہوے نا تکلیف اے دے دلہا دے وی حاضر ہے نا گڑا کس کثرت طریقےات جڑے ہیں مثلا کہ بندے خاص ہیں کوئی اربدار ہے کوئی جنا کتن نہ ہے ذخرش فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاتنا میں نازل رسول مبارک دات جان یعنی عشق کا کہ خاصہ کا محبت ہے د خدیجہ اخبرہ انا رسول مبارک ہوتا خاندہ مومن دا جی خجر اختلا قال دوئے دوئے جلا نے خاندہ قال بیاں دوئے جب حملی حبائے کا موتا کہنا دائے دے سریعے طرف انہاں رسول انبراک دوئے یکانا کہ منہ دا سرائی دا سیجے فحملی دا بخشتاں دا سیجے کا موتا قال بیاں دوئے جلانے حبائے نارخور بندہ خام کہ پیسے بیچنے دے بندہ خام ہو پیسے شاہو ہے بہے کا موته کیمرہ 100 میں دے وہ سی گانا بلا یارو دے دے بٹے با کانہ گٹ دا سوں شاہ یار بدلے کا تو بازار دے موچنے وقت جڑا دعوے تو تذر کذا حجرا دے موشی بیچنے دے بدل <سؤال> اچھا وہ خپل ساو جس نے قالوا حببی قال ادب جلل قال بیاعت جب بیا نی ہے بیعتن فل بیعتن فل جنت ہے وذرا اه خار تکا خجیرہ پمبوں کو بدل دے کے خجیرہ جو جانا دے کے خجیرہ تو تا دیر کا ہوگا نا جناب کے خجیرہ تو تا دیر قال ادب بیاعت میں اس پر دیر دیکھا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رصور برکت اول جمار ایت الذی هو افضل منك نظر اذا باغا صلی اللہ علیہ کیا جوت بخیل البطونا الی الذی مگر انا دیکھو سکے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ محمد کا اپ تو نہ جڑے بخیل ہیں۔ نبی تو صلی اللہ کنا سلام نہ کہتے۔ سمجھ لگا؟ محمد اپ تو نہ جوت بخیل نظری لے لگا نہ۔ ایسے سری طرح رسول اندر الراؤ <سؤال> احمد اول بها كذ يذري ما دعى الرسول برك عمر نو بحايه مشوراءه على رسول كده كاني صاحبيده كريكه الرسول برك عمر تزغوه الرسول برك امرنا وهمه ودعى الرسول برك مشوراءه كوره جدا مشوراءه رقم ك انا صارتاك انا دي فريده صوره يا هباء كده فريده صوره يا تكيم ده تو غير طلب بدل حجره يا بجنات في ان بدل رم شراو رسول من حکم یا نوجوبی حکم کا نوکیت کن دا قدراس رسولم برج بھی حکم یا سہبیو ریم ہنتی وان عبداللہ رضی اللہ تعالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال رسولم بردی البادی کے سلام بری ان کے بری آواز میں لگے کلیم کا, دیل کا بس نمبر بندے کھی کنا بیکمپ کھی جاؤ دو سفا سترا دو دیتا خبر نہ کا نام ایم سے ہیادہ روا ایمان